باب نمبر دو حسن استماع اور تخصیصیں صوفیا حسن اجتماع سے کیا مراد ہے میرے شیخ شیخ الاسلام ابو نجیب سہروردی وردی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف راویوں کے حوالے سے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اس شخص کو شاداں و فرحاں رکھے جس نے مجھ سے ایک حدیث سنی اور پھر اس کو خوب یاد رکھا یہاں تک کہ پھر اس نے دوسرے شخص کو وہ حدیث پہنچائی بہت سے حامل فقہ ایسے کہ انہوں نے اس طرح فہم و فراس سے کام لیا کہ وہ اپنے سے زیادہ فقیح کے مرتبہ علم تک پہنچ گئے اور بعض ایسے حامل فقہ ہیں کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن وہ فقیح نہ بن سکے بس سمجھ لینا چاہیے کہ ہر خیر کی بنیاد حسن استماع ہے یعنی خوب اچھی طرح سننا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر اللہ تعالی ان میں خیر اور نیکی پاتا تو البتہ ان کو سناتا بعض صفیا کرام کہتے ہیں کہ سما میں کسی بات کے سننے میں خیر کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو اس کے پورے اوساف کے ساتھ سنے اور حق کے اس حق کی سماعت کرے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالی ان کو سماعت کا اہل یعنی جن کے بارے میں اوپر پیش کی جانے والی آیت میں اشارہ ہے اور جوہر قابل پاتا تو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا بس جس شخص پر وسفسوں نے غلبہ پا لیا اور اس شخص کے مالک بن گئے تو اس کے باطن پر نفس کی باتیں غالب آ جاتی ہیں اور حسن اجتماع کی قدرت اس سے زائل ہو جاتی ہے لہذا صوفی اور مقربین نے جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالی کا کلام اور وہی ان کا مخاطب ہے تو اس وقت بندہ اس بات اور اس حقیقت کو پہنچ گیا کہ کلام الہی کی ہر ایک آیت اور اس کے کلام کا ایک ایک ٹکڑا علم کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے ان اسرار و رموز کے باعث جب وہ آیت جس پر وہ آیت مشتمل ہے اس میں علم ظاہری بھی ہے اور علم باطنی بھی اور علم جلی بھی اس میں موجود ہے اور علم خفی بھی اور اس لحاظ سے کہ اس کا کلام ایک آیت ہی کیوں نہ ہو آگاہ اور متنبہ کرتا ہے یا عمل کے ذریعے اس کی طرف بلاتا ہے بہشت کا ایک دروازہ ہے بندہ حکم الہی پر عمل جس کی حکم سے آگہی اور تنبیح حاصل کر کے مستحقِ عجر بنتا ہے اور اس کے سلے میں اس کو بہشت ملتی ہے اس اعتبار سے وہ بہشت کا ایک باب اور ایک دروازہ بن جاتا ہے پھر انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس صفت کے ساتھ متصف پایا متصف پا کر مما ینتقو عن الہو ان۔ آپ ہوائے نفسانی کے ساتھ نہیں فرماتے ہیں بس وہی کچھ فرماتے ہیں جو بذریع وہی آپ تک بھیجا گیا ہے یعنی آپ کا کلام وہی یہ ترجمان ہوتا ہے جس میں شامہ نفس او ہوا بالکل نہیں ہوتا لہٰذا صفت استماع کا تعین آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہوا اور اس طرح کہ جس قدر صفات سے آپ کی ذات والا متصف ہے ان سب میں اہم اور محتمم بشان استماع کی استعداد ہے جب ان مقربین اور صوفیاء نے دیکھا کہ ہمتن گوش ہو کر سننا عالم ملکوت کے دروازے کو کھٹکھٹانے خٹ کے مترادف ہے رہبت اور رغبت کا اس سے نظول ہوتا ہے یعنی جس قدر حسن اجتماع بندے میں موجود ہوگا اسی قدر رحبت اور رغبت کا نظول ہوگا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وسوسے وہ دھواں ہیں جو نفس سے کی آگ سے اٹھتا ہے اور وہ افونت اور گندگی ہے جو شیطان کے پھونک مارنے یعنی نفخہ ابلیس سے پیدا ہوتی ہے جب نفسانی لذتیں اور دنیاوی مزے جو ہوا و ہوس کی لپٹ اور تباہی کا باعث ہیں اس آگ کو بھڑکانے والا اندھن ختم ہو گیا تو اس کے شولے سرد پڑ گئے اور دھوان کم ہو گیا اس طرح ان مقربین اور صوفیہ کے قلوب اور بتون مصادر علوم میں حاضر ہوئے اور ان مقربین کی صفائے فہم اس گھاٹوں پر سیرابی کے لیے عام موجود ہوئیں اس طرح وہ سماعت کے لائق بن گئے اور ان کی فضائے فہم نے سماعت کی اللہ تعالی کا ارشاد ہے او القسم اوہ شہید بے شک اس قرآن میں پند و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کو قلب میسر ہو اس نے کان لگایا اور وہ حاضر و متوجہ تھا حسنے استماع کے بارے میں حضرت شبلی کا ارشاد حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحت اس شخص کے لیے ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہے اس طرح کے ایک آن اور ایک لحظہ بھی اس سے غافل نہیں ہوتا حضرت بن معاد رازی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب دو ہیں ایک قلب وہ ہے جو, جو دنیا کے اشغال سے بھر گیا ہے اور اس طرح پر ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیز امور خاصیت الہی سے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرے گا اور وجہ اس اس کی یہی ہے کہ دل تو اس کا دنیا میں مشغول ہے اور ایک قلب وہ ہے کہ وہ آخرت کے احوال سے پر اور اور مملو ہے اور اس طرح کہ جب کوئی چیز عمور دنیا سے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے اس لیے کہ اس کا دل آخرت کی طرف میلان رکھتا ہے اب تم غور کرو کہ کتنا فرق ہے ان افہامے ثابتہ کی برکت اور ان اشغال فانی کے, شامت کے مابین کے ایک کا دل آخرت کی طرف مائل ہے اور ایک طاط ال سے بھی ٹھٹک رہا ہے باس صوفیہ, مقربین کے قلب کی اس طرح باس صوفیہ مقربین کے قلب کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ لمن کانا دہو قلب سلیم من و الامراضی یعنی اس شخص کے لیے جس کو قلب میسر آ گیا جس کو اغراض اور امراض سے سلامتی حاصل ہوئی کامیابی ہے حسن بن منصور نے کہا لمن کا له قلب لا یختر فی الا شہود الرب اس شخص کے لیے جس کو قلب ایسا حاصل ہو جس میں شہود حق کے سوا کسی خطرے کا گزر نہ ہو اور پھر یہ شعر پڑھا القی علیہ کا قلوب طلحہ فیل بہر الحکم میں تجھے ایسے دنوں کی داستان سناتا ہوں جن پر وہی کے بادل برسا دیے ہیں کہ ان میں حکمت کے سمندر بھرے ہیں قلب کی حقیقت میں بزرگوں کے اقوال ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قلب وہ ہے جس نے ملاحظہ حق چشم تعظیم سے کیا اور پھر اس کے لیے سراپا گداز ہو گیا اور معصبہ اللہ سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گیا واسطی کہتے ہیں کہ ذکرہ کے معنی یہ ہیں کہ پند و نصیحت اس قوم کے لیے ہے جو مخصوص ہے یعنی ایک مخصوص گروہ کے لیے نہ کہ عوام کے لیے یہ یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قلب اثر ہے یعنی روزے ازل ہی سے ان کو قلب عطا فرما دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے او من کان ہمنا فاحیینا ہو بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو جلا دیا یعنی زندہ کر دیا واسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشاہدہ غافل کر دیتا ہے اور فہم و ادراک داری کرتا ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک شے پر تجلی فرمائی تو وہ شے اس کے حضور میں خوشو و خزو کرتی ہے اور واسطی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول کہ باری تعلیٰ کا یہ قول اس قوم کے لیے ہے جو مخصوص ہے ان کا یہ کہنا صحیح ہے اور یہ آیت ان قوموں کے خلاف ہے ان لوگوں کے بارے میں حکم کرتی ہے جو ارباب تمکین ہے ارباب تمکین کے لیے مشاہدہ اور فہم دونوں جمع ہو جاتے ہیں مقام فہم بات چیت کا محل ہے اور اسی کا نام مسما قلب ہے اور محل مشاہدہ کا بصر قلب ہے جس طرح سما کے لیے ایک حکمت اور فائدہ ہے اسی طرح بصر کے لیے بھی ایک فائدہ اور حکمت ہے اب جو شخص حال کے سکر میں اور کیف میں ہے اس کی سما اس کی بسر میں غائب ہو جاتی ہے اور جو شخص سہو اور تمکین کے حال میں ہے اس کی سما اس کے بسر میں غائب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ مالک حال کے ہیں حال ان کے قبضے میں ہے اور صاحب حال ظروف وجودی یعنی آزائے وجودی ہی سے جو بات قابل فہم ہوتی ہے سمجھتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فہم الہام او سما کا محل ہے اور الہام او سما دونوں ظروف وجودی کے متقاضی ہیں اور دوسرا وجود یعنی وجود وہبی دوسری آفرینش کی تخلیق ہے اس شخص کے لیے جو مقام صحو میں متمکن ہے وجود وہبی اور غیر وہبی کا فرق وجود وہبی اس وجود سے جداگانہ شے ہے اور اس شخص کے لیے جو فنا کی گزرگاہ سے بڑھ کر قرار بقا تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے وجود وہبی کے سوا جو دوسرا وجود ہے وہ نور مشاہدہ کی تجلیوں سے لا لاش اور معدوم ہو جاتا ہے ابن شمعون کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے یقیناً اس میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا قلب ایسا ہو کہ وہ آداب خدمت اور آداب قلب سے آگاہی رکھتا ہو آداب قلب کے تین حصے ہیں ایک یہ کہ قلب نے جب عبادت کا مزہ چکھا تو وہ خواہشات کی غلامی سے آزاد ہوا پس جو خواہشات سے رکا اس کو ادب کا ایک تہائی حصہ مل گیا اور جو شخص اس چیز کے حصول کا خواستگار گار ہوا جواز, جواز قسم ادب اسے حاصل نہیں ہے اور پھر وہ اس میں مشغول اب اس نے ادب قلب کا دو تہائی حصہ پا لیا تیسرا حصہ یہ ہے کہ قلب اس چیز سے سیر ہو جائے جو وفا کے وقت وہ خود بڑھ کر بخشنے والا ہے اس سیری سے اس نے ادب قلب کو مکمل طور پر پا لیا جناب محمد ابن علی باقر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قلب کی موت نفس کی خواہشات سے ہے یعنی نفس جب خواہشات میں مبتلا ہوا اس کی موت واقع ہو گئی پس جس نے جس قدر شہوات کو ترک کیا اتنی ہی اس کے قلب کو حیات میسر آئی بس اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سما زندوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے یعنی جو خواہشات کو بالکل ترک کر چکے ہیں سما انہی کے لیے ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب نرم اور تنک ہے اس پر خطرات زیمہ اثر انداز ہوتے ہیں اور تھوڑے کا اس پر اثر بہت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہو شیتون فَهُوَ لَهُ کرین اور جو کوئی اللہ تعالی کے ذکر سے اندھا اور غافل ہو تو اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسی کے ساتھ رہتا ہے بس قلب مقرب ایک کام کا کرنے والا ہے جسے وہ تھکتا ہی نہیں اور نفس جاگتا ہوا ہے کہ وہ سوتا ہی نہیں پھر اگر بندہ اللہ تعالی کی باتوں کا مستمع ہو تو اس کے حق میں بہتر ہے ورنہ پھر وہ نفس امور شیطان کا مستمع ہے پس اس طرح ہر چیز اس استماع کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی ہے کہ نفس کی حرکت اور اس کی جنبش سے شیطان راہ پاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے ان اگر شیطان بنی آدم کے قلوب کے ارد گرد نہ پھرتے تو ضرور آسمان کے مقامات ملائقہ کو دیکھتے جس کو دولت قلب میسر ہے اس کو سب کچھ حاصل ہے حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کو قلب حاصل ہے یا دولت حسنے اجتماع حاصل ہے اس کو مبصروں کی مبصروں کی بصورت عارفوں کی معرفت علمائے ربانی کا نور اور گزشتہ جنتیوں کے نیک طریقے ازل اور ابد اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ حاصل ہے یعنی اس کائنات حادث سے وہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کو قلب حاصل ہو یا وہ حسن اجتماع پر عمل پیرا ہو ابن عطا کہتے ہیں کہ وہ قلب جو مذکور ہوا ایسا قلب ہے جو حق کا ملاحظہ کرتا ہے اور یہ مشاہدہ خطرہ یا یافترا کے باعث اس سے غائب نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ سنتا ہے یہ مشاہدہ خطرہ یا فطرہ کے سبب اس سے غائب نہیں ہوتا تو وہ اسی کے ساتھ سنتا ہے بلکہ اس سے سنتا ہے یعنی قلب گویا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے بلکہ اس کو جلوانما کرتا ہے جب قلب چشم جلال سے حق کا مطالعہ کرتا ہے تو اس وقت ڈرتا اور لرزتا ہے اور جب اسے دیدہ جمال سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو سکون اور قرار آ جاتا ہے بعض مشائق نے کہا ہے کہ جس شخص کا قلب ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجرید اور تفرید پر اس کو قوت پہنچاتا ہو اور اس قدر قوت پہنچائے کہ وہ صاحب قلب دنیا خلق اور نفس سے بھاگ نکلے تب وغیرہ تب وغیر اللہ غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہ ہوگا اور نہ ماسوا اللہ کی طرف مائل ہو تو ایسا قلب صوفی ساری دنیا سے الگ تھلگ اور مجرد ہو کر اپنے کان حق کی طرف لگائے رہے اور بسرائے قلب اس کو حاضر رہے اس وقت وہ تمام مسموعات کو سنتا ہے اور تمام مبصرات کو دیکھتا ہے اور تمام مشہودات اس کے سامنے آ جاتے ہیں وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے اس نے تمام چیزوں کو دیکھا اور سنا لیکن وہ ان کی تفصیلات کو نہ سن سکا اور نہ ان کا مشاہدہ کر سکا اس لیے کہ اس تفصیلی مشاہدہ اور سماعت کے لیے چشمے شہود کی وسعت شاہیے. وہ چشم شہود ہی سے مدرک و معلوم ہو سکتے ہیں اور ظرف وجود کی تنگ دامانی کے باعث تفصیلات کا ادراک ممکن نہ ہو سکا لیکن اللہ تعالی تمام اجمال اور تفصیل کا عالم ہے اس سے نہ کوئی اجمال پنہا ہے اور نہ کوئی تفصیل پوشیدہ ہے سماعت میں انسانوں کے مابین تفاوت اور ان کی مثال بعض علما اور مشائخ نے سمات میں انسانوں کے مختلف مراتب کی مثال اس طرح پیش کی ہے کہ ایک کسان اپنی مٹھی میں بیج, بھر کر بیج ڈالنے کے لیے راستے میں بکھر گئے اور آن کی آن میں پرندے اس پر آ گرے اور انہوں نے اس کو چگ لیا کچھ بیج اس کی مٹھی سے سنگلاخا یعنی پتھریلی زمین پر گرے پتھروں پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی تھی اور اس مٹی میں کچھ نمی تھی لہذا کچھ بیج اس مٹی میں جم گئے لیکن جب اس پنیری کے ریشے پتھر تک پہنچے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے جب کوئی راستہ نہیں ملا تو وہ سوکھ گئے کسان کی مٹھی سے کچھ بیج بنجر زمین پر گرے جس میں اونچے اونچے کانٹے اور گھاس اگی ہوئی تھی. کچھ بیج یہاں جمے لیکن جب وہ بڑھ کر کانٹوں کے برابر آئے تو کانٹوں نے ان پودوں کو گھیر لیا اور سکھا دیا جو بنجر زمین پر گرے تھے وہ چونکہ پتھریلی زمین پر نہ تھے اور کانٹوں سے ان کو واسطہ پڑا اس لیے وہ جمے جم کر بڑھے اور اچھے خاصے اونچے ہو گئے اس مثال میں کسان تو حکیم اور دانشمند ہے اور بیج کی مثال ثواب کلام کی ہے اب جو بیج راستے پر گرا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کلام کو سنتا ہے اس حال میں کہ اس کا ارادہ سننے کا نہیں ہوتا بس کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ شیطان اس کلام کو اس کے قلب سے اڑا لے جاتا ہے یعنی محف کر دیتا ہے اور جو بیج صاف اور ہموار پتھر پر گرے اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ کلام کی سماعت کو اچھا سمجھتا ہے اس لیے وہ کلمہ اس کے قلب تک پہنچتا ہے لیکن جب اس پر عمل کرنے کا ارادہ وہ نہیں کرتا تب وہ اس کے قلب سے دور ہو جاتا ہے اور جو ایسی زمین پر گرا جس میں کانٹے اگے تھے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے لیکن جب خواہشات نے اس کو گھیرا تو وہ اس پر عمل کرنے سے رک گیا a uh -huh. اس کے عمل کرنے کی نیت جو خواہشات کے دباؤ سے ترک ہوگی وہ اسی طرح ہے جیسے کانٹوں نے پودے کو گھیر کر سکھا دیا اور جو دانہ بنجر زمین پر گرا اس نے نشو نما اس کی مثال اس نے نما پائی اس کی مثال ایسے مستما کی ہے جو سنتا ہے اور اس پر عمل کی نیت کرتا ہے لیکن سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو گیا اور راہ را پر عمل پیرا ہوا یہی صوفی ہے چونکہ ہوا و حوث کے اندر حلاوت و لذت ہے اور نفس کو جب ہوا و حوث کا چسکا لگ جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور لذتیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے ہوا و حوس سے جو اس تزلس میسر ہوتا ہے اس کی مثال اس پودے کی ہے جس کا گلا کانٹے دبا دیتے ہیں صوفی کے اس قلب صافی میں حب صافی کی مہمانی سے حلاوت پیدا ہوئی ہے کیونکہ حب صافی کا روحی تعلق حضرت الوحیت سے ہے اور جو روح اپنے ظرف میں محبت کے جذب کا خواص لے کر حضرت الوحیت کی طرف رجوع ہوتی ہے اس میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ نفس بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کے اتباع کرنے لگتا ہے اس وقت حضرت الوحیت کی محبت کی حلاوت خواہشات کے مزے پر غالب آ جاتی ہے پھر خواہشات کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی اور رہی خواہشات کی لذت تو اس کی مثال تو اس ناپاک درخت کی ہے جو زمین سے جڑ سے اکھڑ گیا اب اس کے لیے نہ کہیں قرار ہے اور نہ کہیں وہ جم سکتا ہے اور محبت کی حلاوت ایک پاک و صاف اور ستھرے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی ڈالیاں سرب فلک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روح میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں اس کی شاخ حضرت علوہیت تک جا پہنچی ہے اس کے نفس کی رگ و ریشے زمین پر بہت دور تک گھسے ہوئے ہیں جب ایسا شخص قرآن شریف کا ایک کلمہ یا حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو اس کی روح اس کا قلب اور اس کا نفس اس کو شراب کی طرح پی جاتا ہے اور اس پر ہمتن نصار اور تصدیق رہتا ہے اور کہتا ہے اسمن کا نسیم لسطل مؤفت ضن طیبہ حبیرت فی کا اردنا خبر نہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے لائی نسیم مجھے یقین ہے یہ تیری آستین ہوگی پھر اس میں وہ کلمہ رچ بس جاتا ہے اور اس کا ایک ایک بال سما اور ذرہ ذرہ بسر بن جاتا ہے اس وقت اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کل سمات کل سے اور کل نظارگی کل سے کرتا ہے اور کہتا ہے انت ملت قم فکلی اینی اور تسکر تم فکلی چشم بن کر میں نظر کو شاد کرتا ہوں سراپا قلب بن جاتا ہوں جسم یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اولو الالباب میرے ان بندوں کو اب بشارت دے دیجئے جو بات کو سنتے ہیں پھر اور پھر اس کی اچھی طرح پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ صاحب خرد ہیں عقل کے سو اجزاء بعض صفیہ نے کہا ہے کہ عقل کے سو اجزا ہیں اور ان میں سے 99 حصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور ایک حصے میں کائنات کے تمام مومنین شامل ہیں وہ جز جو کل مومنین پر شامل ہیں وہ بھی اکیس حصوں میں منقسم ہیں ان میں سے ایک حصہ کلمائے شہادت ہے یعنی لا الہ لہ محمد الرسول اللہ جس میں سب مومن برابر کے شریک اور وہ بیس حصے جو باقی ہیں وہ سب مومنین میں یکساں نہیں بلکہ وہ حقائق ایمان اور مقدار ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے میں کم و بیش ہیں یعنی کسی مومن میں زیادہ اور کسی میں کم اظہار فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال شان کا ارشاد فرمایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ احسن اور خوب تر ہے جس کو آپ لائے اسیل اس لیے کہ قبل آفرینش دنیا آپ کو صحبت تمکین اور مرتبہ استقرار حاصل تھا اور احوالِ کل کے تمام انوار آپ پر ظاہر ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ احسن الخطاب تھا اور تمام مقامات پر آپ کو سبقت حاصل تھی چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی پر غور کیجئے من الاخرون السابقون یعنی وجود اور پیدائش میں ہم آخر ہیں اور محل قدس میں خطاب اول کے مورود و مورد و مظہر ہیں خداوند وند جلو کا ارشاد ہے اِذَا لما اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس تجابت کرو جب تمہیں وہ بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہاری زندگی کا باعث ہے یہ سورہ انفال کی آیت ہے ازر جنید علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف دم کھینچا اور جس چیز کی طرف ان کو بلایا گیا تھا اس کی خوشبو حاصل کی اور پھر ان تعلقات یعنی علائقے دنیا کے دور کرنے میں انہوں نے بڑی اجلت سے کام لیا جو انہیں شغل میں مصروف و مشغول رکھے ہوئے تھے اور پارسائی اور تقوی کے حصول کے بعد نفوس سے کنارہ کش ہو گئے شدائت کی تلخی سے تلخام ہوئے لیکن اس اجابت کے معاملے میں اللہ سے سچے رہے اور حسن ادب کے ساتھ ان کاموں میں مشغول ہو گئے جن کی طرف انہوں نے توجہ کی اس طرح تمام مصیبتیں ان پر آسان ہو گئیں انہوں نے مقصود کی قدر پہچانی اور اپنے مالک و خالق کے ذکر کے سوا دوسروں کے تذکرے سے اپنی نیتوں کو روک لیا اور انہوں نے حیات ابدی حاصل کر لی اس حی و قیوم کے ساتھ جو ازل سے ہے اور تک رہے گا حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مومنین کی حیات صفن لفظن اور فیلن ہر اعتبار سے ہے اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس تجابت سے مراد یہ ہے کہ اس تجابت کرو تم پر اسرار سے اللہ تم پر اسرار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ظواہر سے ہٹ کر اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح نفوس کی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے وابستہ ہے اسی طرح قلوب کی حیات مشاہدۂ غیوب سے ہے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اپنی تقصیر کو دیکھے ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اجابت چار چیزوں کی ہے اول توحید کی ایجابت ہے دوم ایجابت تحقیق ہے سوم ایجابت تسلیم ہے اور اج چہارم تقریب یعنی قربت ہے مومن کے لیے اس تجابت بقدر سما ہے اور سما اس کے فہم کی حیثیت کے اعتبار سے ہے اور فہم بقدر مارفت کلام متکلم کے علم اور اس کی معرفت کے اعتبار سے ہے فہم کی وجود لا تعداد وغیرہ محصور ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ وجود کلام غیر محصور ہیں جب وجود کلام غیر محصور ہوئے تو لازماً وجوہ فہم بھی غیر محصور ہوئے اور اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کل کن البر دل کلمت ربیفل بہر قبل فلمت ربی انف کلمت ربی یہ سر کہف کی آیت ہے فرما دیجیے کہ اگر میرے رب کے کلمات تحریر کرنے کے لیے دریا سیاہی بن جائیں تو یقیناً سیاہی کے یہ کلمات کہ یہ دریا کلمات ربی کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کلمات میں سے ہر کلمے کے اندر پورا قرآن موجود ہے بس ان کلمات کی تحریر ختم کیے بغیر ہی یہ دریائے روشنائی ختم ہو جائیں گے ہر کلام ذات توحید کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے اور ہر کلمہ ایک کلام ہے اگر علم ازل کی وسعت پر نظر کریں بس کائنات اس کو کس طرح معرض تحریر میں لا سکتی ہے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ہر حرف کے لیے ایک حد ہے اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے حضرت ابو نجیب السہر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید مطلع مت سے کیا مراد ہے مطلع کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا اس قوم کے لیے مطلع وہی ہے جس پر وہ عمل کرتی ہے ابو عبید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن رحمت اللہ علیہ کا یہ قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف گیا ہے جس کو حجہ نے شابہ سے اور شابہ نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ کوئی حرف یا کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اس پر ایک قوم نے عمل نہ کیا ہو یا اس پر ایک قوم قریب عمل کرنے والی ہے اب سمجھ لینا چاہیے کہ متلا ایک منارہ ہے جس پر معرفت علم کے ذریعے چڑھا جا سکتا ہے گویا مطلہ ایک فہم ہے جس کو اللہ تعالی اس دل پر کھول دیتا ہے جس کو نور سے بہرا اور ذوق اور ذوق نور سے نصیب ہوتا ہے لوگوں نے ظہر و بطن کے معنی میں بھی تعویلات کی ہیں بعض کہتے ہیں کہ زہر لفظ قرآن ہے اور بطن اس کے معنی اور تفسیر ہیں بعض نے کہا کہ زہر اس غصے کی صورت ہے جس کے ذریعے خداوند تعالی نے کسی قوم پر اپنے غضب فرمائے اور اعتاب و اعقاب سے خبر دی ہے بس اس کا ظاہر تو اس کا خبر کا پہنچا اس خبر کا پہنچانا ہے کہ جو کچھ اس قوم پر گزری اور اس کا باطن نصیحت و تم ہے اس شخص کے لیے جو اس کی کرت کرتا ہے اور جو کوئی اس کو سنتا ہے افراد امت سے بعض کہتے ہیں کہ ظاہر سے مراد اس کی تنزیل ہے جس پر ایمان واجب ہے اور باطن سے مراد اس پر عمل کا وجوب ہے بعض کہتے ہیں کہ ظاہر سے مراد اس کی اس طرح تلاوت ہے جس طرح وہ نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ورت لل قرآن اور باطن کے معنی اس میں تفکر اور تدبر کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا mubarakul, mubarakul یہ کتاب ہی جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ کتاب برکت والی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبیر سے کام لیں اور وہ لوگ جو دانش مند ہے نصیحت حاصل کریں بعض نے کہا کہ نکل حرف حد یعنی ہر حرف کے لیے تلاوت میں ایک حد ہے کہ وہ کاری مصحف سے جو امام ہے تجاوز نہ کرے اس منقول سے نہ بڑھے جو تفسیر میں موجود ہے تفسیر و تعویل کا فرق طاویل و تفصیر فرق ہے میں فرق یہ ہے کہ تفسیر تو آیت کی شان نزول اور اس کے قصے یا واقعہ یعنی اسباب کی وضاحت کا نام ہے جس کے لیے وہ آیت اتری ہے تفصیل کے بارے میں کافہ خلائق کو بطور اعراز کچھ کہنا حرام ہے اور منع ہے مگر سما اور آثار سلف سے اگر کچھ کہا جائے تو جائز ہے تعویل یہ ہے کہ ایک آیت کو ایک معنی کی طرف پھیرا جائے جب کہ اس معنی کا احتمال اس میں موجود ہو اور وہ معنی محتملہ جس کو اس نے دیکھا ہے کتاب یعنی قرآن اور سنت کے موافق ہو تعویل میں دلوں کے احوال کی رنگا رنگی کے باعث تناؤ ہے احوال کی اس رنگا رنگی اور تنوع کا ذکر اس سے قبل صفح فہم مرتبہ معرفت اور منصب قرب الہی کے ذکر میں کیا جا چکا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک پورا فقی نہیں ہو سکتا جب تک قرآن پاک کے وجوہ کثیر پر اس کی نظر نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول کس قدر عجیب ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے قوم عمل کرنے والی موجود نہ ہو یعنی ان قریب کچھ لوگ اس پر عمل کریں گے یہ کلام الہی ہر طالب صاحب ہمت اس بات پر ابھارتا ہے تعویل یہ ہے کہ ایک آیت کو ایک مانی کی طرف پھیرا جائے جبکہ ان مانی کا احتمال اس میں, اس میں موجود ہو اور وہ مانی محتملہ جس کو اس نے دیکھا ہے قرآن اور سنت کے موافق ہو تعویل میں دلوں کے احوال کی رنگا رنگی کے باعث تنوع ہے احوال کی اس رنگا رنگی اور تنوع کا ذکر اس سے قبل صفح فہم مارفت، مرتبہ معرفت اور منصب قرب الہی کے ذکر میں کیا جا چکا ہے یہ کلام الہی ہر طالب صاحب ہمت اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ موارد کلام کو صاف ستھرا کرے اس کلام کے معنی دقیق اور اثرار کو سمجھے بس اس صورت میں صوفی جو دنیا سے بے تعلقی میں کمال سے متصف اور ماسوا اللہ سے فارغ اور کنارہ کش ہے ہر ایک آیت کا مطلع ہے اور ہر بات تلاوت میں اس کے لیے ایک نیا مطلع موجود ہے اور ایک فہم نو فہم ان, ان کو عمل کی دعوت دیتا ہے اور ان کے عمل سے صفائے فہم اور نگاہ دقیق کو معانی خطاب میں کھینچتا ہے یعنی خطاب ربانی کے معانی میں ان کی نگاہ کو دقت اور صفائی فہم حاصل ہوتی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ فہم سے علم ہے اور علم سے عمل اور عمل اور علم او عمل ایک ساتھ نہیں بلکہ یک بعد دیگرے اس میں آتے ہیں اور عمل وہی قلوب کا عمل ہے اور یہ عمل قلوب عمل قالب کے علاوہ ہے یہ اعمال قلوب یہ اعمالِ قلوب اپنی لطافت و صداقت میں علوم کے ہم شکل اور ہم صورت ہیں تمام نیتیں اور تمام وابستگیاں اور روحی تعلقات اور قلبی آداب اور تمام پوشیدہ اسرار ان اعمال سے عمل میں آ جاتے ہیں اور اس طرح ایک علم سے ان کا دوسرا علم بلند ہو جاتا ہے اور اس طرح مطلع فہم پر نئی نشانیاں تلو کرتی ہیں اس موقع پر میرے ذہن یعنی سر باطن میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مطلع سے یہ مراد نہیں ہے کہ صفائے فہم کے باعث کسی آیت کے دقیق معنی اور اس کے راز ہائے سربستہ سے آگاہی حاصل ہو جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلع کے معنی یہ ہیں کہ ہر ہر آیت متکلم پر طلوع کرے اس کو مشاہدہ ذات حاصل ہو اس لیے کہ اس میں یعنی صاحب فہم میں اس کے اوث سے ایک وصف اور اس کے صفات سے ایک صفت بطور امانت رکھی گئی ہے بس اس طرح صاحب فہم کے لیے آیتوں کی تلاوت اور سمائے آیات سے تجلیات نو بنو جلوہ فگن ہوتی ہیں اور اس کے لیے ایک ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جو باری تعالی کی عظمت و جلال سے خبر دیتے ہیں امام جعفر رضی اللہ عنہ کا قول امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنے کلام میں متجلی ہوا لیکن وہ مشاہدہ نہیں کر پاتے پس ان تصریحات تصریحات بالا سے ثابت ہوا کہ ہر ایک آیت کے لیے ایک مطلع ہے اور حد حد کلام ہے اور مطلع حد کلام سے متکلم کے شہود کی طرف ترقی کرتا ہے حضرت امام جعفر صادق ردی اللہ سے منقول ہے کہ وہ ایک بار نماز میں غش کھا کر گر پڑے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں تلاوت میں ایک آیت کو دہراتا رہا دہراتا رہا یہاں تک کہ پھر میں نے اس کو اس کے متکلم سے سنا پس صوفی جب کہ اس کے لیے ناصیہ توحید کا نور چمکا اور اس نے وعدہ و بعید کو غور سے سنا اس کا دل ماسبا سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا تو اس وقت اس نے اپنی زبان یا غیر کی زبان کی تلاوت آیات میں شجر موسا علیہ السلام کی طرح پایا اس درخت سے یہ خطاب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کو سنایا تھا انّی ان اللہ بے شک میں اللہ ہوں تو اس وقت اس کا سما اللہ تعالی کی طرف سے تھا اور استماع بھی اس کا اللہ کی طرف تو گویا اس وقت اس کا سما اس کا بسر اور اس کا بصر اس کا سما اور اس کا علم اور اس کا عمل اس کا علم ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس کے آخر کو اول اور اول کو آخر کر دیا اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ضروریات سے یہ خطاب فرمایا کہ بربکم تو اس وقت ان تمام ضروریات یعنی اولاد نے یہ آواز نہایت صاف سنی تھی اس کے بعد یہ ضروریات برابر اصلاب و ارحام میں منتقل ہوتی رہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذي کا حین تقوم و تقلب کا یعنی آپ کی ضروریات کو ہم اسلاب اہل سجود میں بدلتے رہے کہ وہ آپ کے اجداد انبیاء کرام تھے عسائد کا مطلب ہے وہ جو کہ دیکھتا ہے حالت قیام میں اور جو تجھے بدلتا رہتا ہے سجدہ کرنے والوں میں یعنی اہل سجدہ میں پس یہ ضروریات ہمیشہ اسی طرح منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ پھر انہوں نے اپنے اجساد یعنی اپنے اپنے جسموں اور وجود میں ظہور کیا بس اس وقت وہ حکمت کے ساتھ قدرت سے اور علم شہادت کے ساتھ عالم غیب سے محجوب ہو گئے اس لیے کہ اب وہ اپنے اپنے اجسات میں بظور او ظہور کر چکے تھے چونکہ چونکہ وہ اطوار کثرت میں عدلتے بدلتے رہے تو تاریکی اس کی ان میں جمع ہو گئی بس جب اللہ تعالی کسی بندے کے حسنِ اجتماع کا ارادہ کرتا ہے اس میں حسنے اجتماع پیدا کرنا چاہتا ہے تو تاریکی اس کی ان میں جمع ہو گئی بس جب اللہ تعالی کسی بندے کے حسنے اجتماع کا ارادہ کرتا ہے اس میں حسن اجتماع پیدا کرنا چاہتا چاہتا ہے تاکہ اس کو صوفی صافی بنا دے تو اس کو ہمیشہ تسکیہ اور تجلی کے مراتب میں ترقی دی جاتی ہے تاکہ وہ عالم حکمت کے تنگ نالے سے نکل کر قزا و قدرت کے مقام وسیع و فصیح میں پہنچ جائے اس وقت اس کے چشم باطن سے جو آر پار ہونے والی قوت رکھتی ہے پردہ حکمت اٹھائے جاتے اس وقت علستو کیا میں رب نہیں ہوں کا سما کشفن اور آیان ہو جاتا ہے وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے اس وقت اس کی توحید اور اس کا عرفان بنیان اور برہان بن جاتا ہے اور اب اس کے لیے اتوار مختلفہ کی ان ظلمتوں کے بجائے جو تقلیب میں پیدا ہو گئی تھی لوام الانوار مندرج ہونے لگتے ہیں یعنی وہ ظلمتیں نفس سے صوفی سے مٹ جاتی ہیں اور اس جگہ انوار کی چمک دمک لے لیتی ہے السط بربکم <سلام> کی مزید توضیح باب اور باب تحقیق کہتے ہیں کہ ہماری یاد میں محفوظ ہے کہ الستو بربکم کے خطاب سے اشارہ اس حال کی جانب ہے جب صوفی میں یہ وصف متحقق ہو جاتا ہے اور وہ اس وصف سے موصوف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وقت سرمدی یعنی ابدی ہو جاتا ہے شہود اس کا موید اور اس کا سما متواتر اور نو ب انداز کا بن جاتا ہے یعنی اس منزل پر صوفی کا وقت آنی نہیں رہتا وہ حالت شہود میں پہنچ جاتا ہے اس, تمہ اس کو استماعت حاصل ہوتا ہے اور استماع میں بےخود ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالی کے کلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس طرح سنتا ہے جیسا کہ اس کے سننے کا حق ہے حضرت سفیان بن آئینیہ کا ارشاد حضرت سفیان بن آئینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول علم استماع ہے اس کے بعد فہم ہے اس کے بعد حفظ کا درجہ ہے اس کے بعد عمل کی منزل ہے اور پھر نشر یعنی پھیلانا ہے بعض ارباب تحقیق کہتے ہیں کہ حسن الجتما یہ ہے کہ متکلم کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکے ادھر ادھر کم متوجہ ہو اور بات کرنے والا اور یاد رکھنے والے کی طرف اپنا چہرہ اور نظر رکھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے ولا تج الب القرائن مل قبل علیق اور قرآن کے ساتھ اجلت مت کیجیے قبل اس کے کہ وہ آپ کی طرف ادا اور پورا ہو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لر ریکو بھی لسن کا لتا جرآن کو جلد پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ زبان کو جمبش نہ دیجیے خدا عالم کی جانب سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن استماع کی تعلیم دی گئی تشریح کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو اپنے صحابہ کو اس وقت تک مت لکھائیے جب تک آپ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ فرما لیں تاکہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو اس کے عجائب و غرائب میں خطا کرتے ہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابتدائے زمانہ نزول وہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی میں الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی تلاوت سے روک دیا گیا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے لوگ پھر خطا کریں کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے تو نزول وہی کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اس کی تلاوت فرما دیتے تھے تاکہ کہیں سہو نہ ہو جائے اور توقف نہیں فرماتے تھے بس اللہ تعالی نے آپ کو اس عمل سے روک دیا یعنی جب تک جبرائیل علیہ السلام علقا سے فارغ نہ ہو جائیں آپ اس کے پڑھنے میں اجلت نا فرمائیے سما اور دوسرے معانی کبھی سما کے معنی میں مطالعہ علوم اور آثار و اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استعمال ہوا ہے بالفاظ با دیگر اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علوم کا مطالعہ سما ہے اور چونکہ مطالعہ کرنے والا علوم و اخبار و آثار اور تواریخ اہل صلاح ان کی حکایات انواع و اقسام حکم اور ان کے امتصال کا محتاج ہے جن کے باعث مطالعہ کنندہ عذاب آخرت سے نجات حاصل کرتا ہے اس طرح وہ بھی حسن اجتماعی کا ایک فن اور ادب ہے اور اس کی ایک نو ہے جس طرح قلب میں حسن اجتماع کے لیے استعداد زہد و تقوا سے پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ جو کچھ سنتا ہے اس سے خوب کو اخص کر لیتا ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ عادی ہو جاتا ہے کہ جس شہر کا مطالعہ کہ جس شے کا مطالعہ کرے اسے اس خوب کو انتخاب کر لے پس مطالعہ کے بھی کچھ آداب ہیں منجملہ ان آداب کے ایک یہ ہے کہ جب کوئی حدیث اور علم دینی میں سے کسی ایک کا مطالعہ کا ارادہ کرے تو سمجھ لے کہ گاہے گاہے ذکر و تلاوت میں ہوائے نفسانی اور بے صبری کا بھی ذکر ہوتا ہے تو اس وقت ادب مطالعہ سے وہ ایسی راحت پاتا ہے جیسے نیک لوگوں کی ہم نشینی اور ان کی گفتگو سے سکون ملتا ہے بس عقلمند شخص کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے نفس کو ٹٹولے اور مطالعہ کتب کو اس حد تک حاصل کرے جہاں تک اس کی اجازت ہے ہوائے نفس سے مطالعے میں مزے نہ اڑائے اور نہ حد سے زیادہ کی اس میں رعایت کرے بس جب کسی کتاب یا علمی مسئلے کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کی طرف اجلت نہ کرے بلکہ ثبات و قرار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے عنابت اور رجوع کے بعد اس کی رحمت سے اس مطالعے میں تائید کا خاص گار ہو اس لیے کہ کبھی کبھی مطالعے سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے مراتب عطا فرما دیتا ہے جس کے حال کی ترقی کا موجب ہوتے ہیں بس مطالعے کے لیے اگر استخارہ دیکھ لے تو اور بھی اچھا ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر افہام و تفہیم کا دروازہ اپنی رحمت سے کھول دیتا ہے جو اس کی اس جو اس کی اس رحمت کے سوا ہوتا ہے جو اس کو علم سے حاصل ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے لیے ایک صورت ظاہری ہے اور ایک سر باطنی ہے اور اس سر باطنی کا نام فہم ہے اور اللہ تعالی نے فہم کی عظمت اور شرف کی خبر اپنے اس ارشاد میں دی ہے فم نہ حکم و علم اور ہم نے اسے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا اس ارشاد ربانی میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ فہم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حکم اور علم کو الگ الگ کر دیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان اللہ یسم او میں عشا بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے اس حکم سے ثابت ہے کہ سنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو کبھی وہ زبان کے واسطے سے سناتا ہے اور کبھی مطالعہ کتب کے واسطے سے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کرنے والے کو روزی کیا ہے اسی لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ مطالعہ کرنے والے کو مطالعہ سے عطا فرماتا ہے وہ اس کا مترادف بن گیا کہ جو مسموع کو حسن استماع کی برکت سے نصیب ہوتا ہے یعنی صاحب استماع کو جو کچھ مسموع سے حسنے اجتماع کی برکت سے حاصل ہوتا ہے وہ اس مطالعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی فرما دیا تاکہ بندہ اس میں اپنے حال کا تجسس کرے اور اپنے علم اور ادب کو سیکھے اس لیے کہ یہ رحمت کے دروازوں میں سے ایک وسیع اور بزرگ دروازہ ہے اور مشایخ صوفیہ علماء اور زاہدوں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جو رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس چیز سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی جو آخرت کے راستے میں نفع بخش ہے